ہم بو ناتھ بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کروزا کری با رہا ہے بلندی بے ابنا نصیب رہا ہے ڈبلو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبيج بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقال قریب الخیر خیر المن تقا و ظلم صدق اللہ یہ صورت النساء کی آیت نمبر 77 ہے جس سے ہم نے آج کے درس کا آغاز کیا جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ ان آیات میں جہاد کا مضمون بیان ہو رہا ہے جو آیت کریمہ ابھی ہم نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اس کا پس منظر ذہن میں رکھی ہے آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی جو تیرہ سالہ زندگی تھی مسلمانوں کی یہ مشرقوں کے ظلم و ستم سے عبارت تھی جس طرح کہ ستم وہ ڈھاتے تھے ان کے تصور سے بھی آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا کسی کو لوہے کی زرا پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے کسی کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دیتے کسی کی ٹانگوں میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹتے کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے کسی کے جسم کو برچھوں سے زخمی کر دیتے جب مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم ہوتا تھا تو ایک انسان ہونے کے اعتبار سے فطرتن ان کے دل میں انتقام کی خواہش پیدا ہوتی تھی بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ جو ہمیں مارتا ہے ہم بھی اس کو مارے زیادہ نہیں مار سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہ دو مارے ہم ایک مار لیں اور آپ جانتے ہیں کہ انتقام یہ اربوں کی فطرت میں تھا انتقام لینے کو وہ اپنا قومی اور خاندانی فریضہ سمجھتے تھے ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے تو اس کی روح بٹکتی پھرتی ہے اور آوازیں دیتی پھرتی ہے اپنے ورثہ کو کہ کب میرا انتقام لوگے چنانچہ مائیں اپنے بچوں کو پالتی تھیں اور ان کے ذہنوں میں انتقام کی آگ بھر دیتی تھیں کہ تم نے بڑے ہو کر قتل ہونے والے اپنے باپ کا انتقام لینا ہے اب یہاں صورت یہ ہے کہ ان کو نہ حق ستایا جا رہا ہے ان پر جور و جفا کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لیکن انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ حکم یہ دیا جا رہا ہے فافو وصفو معاف کرتے رہو در گزر کرتے رہو اس میں کیا حکمت تھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں تھی بدلہ لینے کی اجازت کیوں نہیں تھی مفسرین نے مختلف حکمتیں لکھی ہیں ظاہر ہے کہ جب کسی حکم میں کوئی حکمت بیان کی جاتی ہے تو اس کی حیثیت کسی قطعی اور یقینی نس کی نہیں ہوتی ہے کسی کے ذہن میں کوئی حکمت آئی کسی کے ذہن میں کوئی اور نکتہ آیا کوئی اور فلسفہ آیا اس نے بیان کر دیا مثال کے طور پر ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ مکہ سے ایمان کی دعوت کا آغاز ہوا تھا اور دعوت کے لیے پر امن ماحول کی ضرورت ہے جنگ کے ماحول میں نفرت کے ماحول میں آپس کی دشمنی کے ماحول میں دعوت نہیں دی جا سکتی اگر مسلمان اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو جواب دیتے اور ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو انہیں دعوت دینا ممکن نہ ہوتا جس پر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا جس کو آپ نے اینٹ کے جواب میں پتھر مار دیا اب اس کو کہیں کہ او مسجد کی طرف اوکلم کی طرف تو یہ ناممکن ہے دعوت نہیں دی جا سکتی دعوت کے لیے پر امن ماحول کا ہونا یہ ضروری ہے اور پھر دیکھیے کہ مسلمانوں کی خود جو مظلومیت تھی مظلومیت اس مظلومیت نے اور پھر استقامت نے کئی لوگوں کے دل میں ایمان کے چراغ روشن کر دی ہے وہ جب دیکھتے کہ یہ ستم سہتے ہیں زخمی ہوتے ہیں پتھر کھاتے ہیں زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں انگاروں پر لیٹتے ہیں اور کوڑوں کی ضربیں برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی عہد عہد عہد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الا کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی کیا وجہ ہے تو بہت سے لوگوں کو اس مظلومیت اور استقامت نے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا جیسے آج ہم سنتے ہیں کہ یورپ میں مغرب میں اسلام کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف بدترین پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس پروپے گنڈے کی وجہ ہم خود مسلمان بن رہے ہیں ہمارے حکمران بن رہے ہیں لیکن بعض اہل مغرب ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اس پروپیگنڈے نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ہدف بنایا ہوا ہے ایک ہی شخصیت کو ایک ہی شخصیت کو ہدف بنایا ہوا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نازل ہونے والی کتاب کو ان کی شریعت کو ان کے مذہب کو اسی کو ہدف بنائے ہوا ہے کیا وجہ ہے تو کئی لوگوں نے یہ پروپیگنڈا سن کر حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا اور ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے قرآن کا مطالعہ کیا اور قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے جو بہت ساری کتابیں اب بازار میں آ چکی ہیں نو مسلموں کے حالات کے بارے میں ہم مسلمان کیوں ہوئے ان میں مردوں کے انٹرویو بھی ہیں عورتوں کے بھی ہیں وہ آپ پڑھ کر دیکھیں تو ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس پروپیگنڈے کے بعد اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو ارضی کر رہا تھا کہ دعوت کے لیے پر امن ماحول کی ضرورت ہے پر امن ماحول میں دوستی کے ماحول میں محبت کے ماحول میں دعوت دی جا سکتی ہے مظلوم بن کر بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں لیکن ظالم بن کر آپ دعوت نہیں دے سکتے جس پر ہاتھ اٹھائیں آپ دعوت نہیں دے سکتے دعوت کا راستہ بند ہو جاتا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں میں حضور کے ساتھ صرف چودہ سو تھے صرف چودہ سو اور اس کے دو سال بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ دس ہزار تھے صرف مرد دس ہزار اس لیے کہ ہدیبیا کی صلح کے بعد ایک پر امن ماحول بنا آنا جانا ہوا دعوت کا ماحول بنا تو اس کے اندر کثرت کے ساتھ لوگوں نے اسلام قبول کیا خالد بن ولید جیسے لوگ جو جنگ عہد میں شکست کا سبب بنے تھے ابو سفیان جیسے لوگ اور دوسرے بہت سارے انہوں نے ایمان قبول کیا ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ مدینہ میں مکت المکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت تھوڑی تھی اس لیے جب تک ایک معقول تعداد نہیں ہوگی اس وقت تک جہاد کی اجازت نہیں دی گئی جہاد میں ظاہری اسباب کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے ملحوس رکھا ہے بالکل نظر انداز نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ تم اکیلے بھی ہو تو کافروں کے پورے لشکر پر حملہ کر دو یہ نہیں کہا بلکہ اللہ باغ نے تو یہاں تک فرما دیا الف اللہ الف اللہ علیم انفی کم ضافر اللہ نے کچھ تخفیف پیدا کر دی ہے پہلے حکم یہ تھا کہ اگر دس دشمن ہیں دس کافر ہیں تو ایک مومن کو ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے لیکن اب حکم یہ ہے کہ اگر دو ہوں تو ایک مومن کو ڈٹ جانا چاہیے اور اگر وہ دو سے بھی زیادہ ہوں تو پھر مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ میدان جنگ سے چلا جائے تین کم کم می اتن سا اگر تم میں سے سو ہوں گے اور سو بھی کیسے ہمارے جیسے نہیں ہاں ہمارے جیسے نہیں بلکہ سو بھی صبر کرنے والے اللہ نے کہا صبر کرنے والے ایسے ہی نہیں کہ سو کلمہ پڑنے والے ہیں ہمارے جیسے کلمہ پڑنے والے جن کے کلمے کا حال تو ایسے ہے جیسے بھی کے رخ پر رکھا ہوا ٹمٹماتا ہوا چراغ ابھی بجا کے تب بجا وہ نہیں بلکہ سو صبر کرنے والے اگر سو صبر کرنے والے ہیں تو فرمایا کہ یہ دو سو پر غالب آئیں گے ان کو ڈٹ جانا چاہیے اب دیکھیے جو کمزوریاں ہیں انسانی کمزوریاں انسانی جذبات جو ظاہری وسائل اور اسباب ہیں ان کا لحاظ رکھا گیا ہے ہر جنگ کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے بدر سے لے کر ہنین تک آپ ساری جنگوں کا مطالعہ کر لیجئے آپ دیکھیں گے کہ جو ظاہری وسائل و اسباب ہیں ان کا لحاظ رکھا گیا ہے تو مکہ میں تعداد بہت تھوڑی تھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی صبر کرتے رہو معاف کرتے رہو ابھی وقت نہیں آیا مار کھاتے رہو اور برداشت کرتے رہو اور میں ایک بات یہ بھی ارض کروں تھپڑ کے مقابلے میں تھپڑ مارنا یہ آسان ہے لیکن تھپڑ کو برداشت کرنا اور معاف کرنا یہ بہت مشکل ہے اور کسی بھی جماعت میں جب تک یہ ڈسپلن پیدا نہ ہو کہ مکمل طور پر امیر کی اطاعت ہے اس وقت تک کوئی جماعت کسی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایسا نظم اپنے جذبات پر ایسا کنٹرول کہ اگر امیر نے کہہ دیا کہ تھپڑ کھا کھا کر اپنا چہرہ لہو لہان کر دو لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تو یہ تربیت کا سخت ترین مرحلہ ہے سخت ترین مرحلہ ہمارے ہاں جو بعض اوقات جذباتی قسم کی تقریریں ہوتی ہیں اور جذباتی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں تو اپنے امیر کے کنٹرول میں نہیں ہوتے یہ جو جلوس نکالتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں امیر کے کنٹرول میں نہیں ہوتے امیر ہزار کہتا رہ دے دیکھو تم نے پتھر نہیں مارنا کسی کی گاڑی کو نقصان نہیں دینا اور کوئی دکان نہیں جلانی اور کسی پر گولی نہیں چلانی جب جوش کی فضا ہو ایک بھی نہیں سنتا ہر ایک من مانی کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اس جماعت کے اندر اس کے کارکنوں میں ڈسپلن نہیں ہے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار کیے تھے وہ کا اعلی ترین نمونہ تھے اعلی ترین نمونہ اگر امیر نے کہہ دیا مار کھاؤ مگر ہاتھ نہیں اٹھاؤ بات نہیں کرو زبان نہیں کھولو گالی بھی نہ دو تو وہ ایسا ہی کرتے تھے تو ارض یہ کر رہا تھا کہ تعداد بھی کم تھی مدینہ منورہ میں اپنی ایک جگہ بنی ایک حکومت قائم ہوئی چھوٹی تھی یا بڑی لیکن وہاں پر اسلام کا سکہ چلتا تھا تعداد میں بھی اضافہ ہوا اب ان کو اجازت دی گئی ایک تیسری حکمت جو بعد حضرات نے بیان کی وہ یہ کہ مسلمان مکت المکرمہ میں تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے آپ جانتے ہیں ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی بہت آگے چل کر اس میں کچھ لوگ آنے لگے مگر میں پہلے تو اکا ایمان قبول کرتا تھا ڈبلو مہینہ مہینہ گزر جاتا میرے آقا کو دعوت دیتے ہوئے لیکن ایک بھی کلمہ نہیں پڑتا تھا تو جو ایمان قبول کر رہے تھے ابھی ان کی تربیت کرنی تھی نظریاتی تربیت فکری تربیت عملی تربیت اخلاقی تربیت ان کا تزکیا کرنا تھا ان کے دل سے کفر اور شرک کی نجاست کو نکالنا تھا بہت سے ایسے تھے بدکاری کے ماحول سے نکل کر آئے تھے طوائفوں رنڈیوں سے اٹھ کر آئے تھے میکانوں سے اٹھ کر آئے تھے بتخانے سے اٹھ کر آئے تھے تو ان کی تربیت کرنی تھی ان کا تزکیا کرنا تھا ان کو اعلی اعمال اور اخلاق پر ڈالنا تھا پہلے خود تو کلمہ آئے پھر دوسروں کو کلمہ سکھانا تھا پھر کلمے کے لیے تلوار اٹھانی تھی ایسا تو نہ ہو وہ جو بیان کیا جاتا ہے بطور لطیفے کے کہ کسی پرجوش شخص نے تلوار اٹھائی کافر پر کہتا کلمہ پڑھو ورنہ گردن اڑا دوں گا اس نے کہا پڑھاؤ تو صحیح مجھے تو آتا نہیں اس نے کہا اچھا آتا تو مجھے بھی نہیں ہے آتا تو مجھے بھی نہیں لیکن جوش آیا کہ تلوار اٹھاؤں اور کسی کو مسلمان کر دوں تو اس لیے پہلے ان کی تربیت کرنی تھی تزکیا کرنا تھا اور خوب تزکیا کیا گیا خوب تربیت دی گئی اور خوب ٹریننگ دی گئی ایسے ہو گئے کہ شرک سے نفرت بہت پرستی سے نفرت پتھروں سے نفرت شراب سے نفرت ذنا سے نفرت اللہ اکبر کیا بدل دیا بدل دیا قرآن نے اور میرے آقا کی صحبت نے کیا بدل دیا صحابی جا رہے ہیں وہی عورت جس کے ساتھ نہ معلوم کب سے تعلق تھا وہ دعوت دیتی ہے آؤ کہاں جا رہے ہو کہ نہیں اب نہیں آؤں گا میں کلمہ پڑھ چکا ہوں اللہ اکبر اب نہیں آؤں گا اب کلمہ پڑھ چکا ہوں ایمان قبول کر چکا ایسے بدل گئے تو تربیت کا مرحلہ تھا اس لیے مکت المکرمہ میں جہاد کی اجازت نے دی گئی لیکن جذبات مچلتے تھے جب نہ حق ستائے جاتے تھے نہ حق مارا جاتا تھا تو دل چاہتا تھا کہ اٹھو اور میں بھی لگا دوں دیکھا جائے گا زندہ رہتے ہیں یا مرتے ہیں لیکن شہادت سے پہلے دو لگا تو دو تو اللہ پاک نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے ذرا سنیے گا فرماتے ہیں اللہ المترا ال الدین علم قیل کفو ای کم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو وہ عقیم الصلا نماز قائم کرتے رہو وہ آت اسزکا زکات دیتے رہو لیکن ان میں سے بعض کہتے تھے نہیں ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے فلما کتبہ علیم القطال جب ان پر لڑنا کتال کرنا فرض کر دیا گیا ازا فریقن ہوں تو ان میں سے ایک جماعت یقاسا انسانوں سے ایسے ڈرتی ہے کہ خشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے او اشدہ خشیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ انسانوں سے ڈرتے ہیں یہ کون لوگ تھے بہت سارے مفسرین نے تو کہا کہ یہ منافق تھے منافق تھے جو اتنا ڈرتے تھے اور بعض نے کہا کہ اگر بالفرض فرض طبعی خوف مخلص صحابہ کے دل میں بھی آیا ہو تو یہ خوف بھی ایمان کے منافی نہیں ہے طبعی خوف فطری خوف ایمان کے منافی نہیں ہے اللہ نہ کرے یہاں بم پھٹ جائے اور ہم سب ڈر جائیں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ادھر ادھر بھاگے تو کوئی کہے ارے کیسے مومن ہو تم کیسے مومن ہو ابھی تو جہاد کی باتیں کر رہے تھے اور ابھی سارے بھاگ رہے ہو مومن ہونے کا مطلب پتھر بننا نہیں ہے ہاں کہ مومن بن گیا تو پتھر بن گیا کہ اب گولی چلے طوفان آئے یا آندھی آئے چھت گر پڑے مومن کے جذبات متاثر نہیں ہوتے مومن بھی انسان ہوتا ہے آپ نے دیکھا سیدنا موسا علی السلاط اسلام نے جب میدان کو سانپوں سے بھرا ہوا دیکھا تو اللہ فرماتے ڈر گئے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے معذے کو لاٹھی کو جب اجدہ میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھا تو ڈر گئے خود لاٹھی ڈالی ہے اللہ کے حکم سے جب وہ اجدا بن گئی تو ڈر گئے اللہ نے فرمایا لا تخف تخری نہیں تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ثابت ہوا کہ یہ طبعی خوف یہ فطری خوف یہ ایمان کے منافی نہیں ہے کتنی بڑی آسانی پیدا کر دی گئی بگر ہم میں سے تو ہم, تو ہم میں سے تو کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا ہم میں سے ہر کوئی فتوا لگا دیتا ارے تو کیسا مومن ہے دھماکے سے ڈر جاتا ہے تو دھماکوں سے ڈر جانا یا دھماکوں سے بچنے کی کوشش کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے سونپ سے ڈر جانا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے اللہ کا نبی ڈر گیا تو یہ تبعی خوف یہ ایمان کے منافی نہیں ہے آگے فرمائے کے وقالو ربنا لیما کتبتا علی نل کتال اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا لولا اخر تنا اجل قریب کاش ہم کو تھوڑی سی مدت تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی یہ کہا اب جیسے میں نے عرض کیا اگر تو منافقین ہیں تو ان کے کہنے کی نیت کچھ اور ہے ان کے کہنے کا انداز کچھ اور ہے اور اگر اس سے مراد صحابہ کرام ہیں تو مفسرین نے کہا مفسرین نے لکھا کہ صحاب کرام نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تمنا کے طور پر کہی دل میں تمنا پیدا ہوئی زبان سے نہیں کہا زبان سے نہیں کہا دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ابھی تیاری کا کچھ اور موقع مل جاتا کچھ اور مہرت مل جاتی تو بہتر ہوتا تو یہ تمنا دل میں پیدا ہو جانا یہ بھی ایمان کے منافی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کچھ اور مہلت مل جاتی تیاری کا کچھ اور وقت مل جاتا تو کیسے مومن تھے تو اس آرزو کا دل کے اندر پیدا ہو جانا یہ بھی ایمان کے منافی نہیں ہے اللہ نے فرمایا کول متا دنیا قلیل فرما دیجیے دنیا کا سامان تو تھوڑا ہے دنیا کا سامان تھوڑا ہے بل آخرت خیر منت تقا اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے کب تک جیو گے اور جی کر کیا کرو گے جینے کے بعد تمہیں آخرت میں جانا ہے اور آخرت دنیا کے مقابلے میں لاکھوں درجے بہتر ہے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں تین چیزیں ان میں بالکل نمایاں ہیں دنیا کی نیم جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں دنیا کی نعمتیں صغیر چھوٹی چھوٹی آخرت کی نعمتیں بڑی کبھی کوئی مقابلہ ہی نہیں آج مہنگائی کے دور میں دو کلو دودھ خرید لیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا فیاض سمجھتے ہیں بڑا فضول خرچ سمجھتے ہیں دو کلو دودھ خرید رہا ہے ستر روپے پورے خرچ کر دی دودھ پر تو جسے ایک کپ دودھ کا میسر آتا ہے وہ تصور کر سکتے دودھ کی نہر کا تو دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں قلیل قلیل قلیل قلیل دوسری چیز جو دنیا کی نعمتوں میں ہے وہ یہ کہ دنیا کی نعمتیں جتنی بھی ہیں یہ فانی ہے عارضی ہے کوئی بھی نعمت دائمی نہیں ہے کوئی جوانی دائمی نہیں ہے کسی کی طاقت دائمی نہیں ہے کسی کی ذہانت دائمی نہیں ہے کسی کی دولت یہ دائمی نہیں ہے یہ ساری نعمتیں دنیا کی جتنی بھی ہیں یہ فانی اور عارضی ہیں اور آخرت کی نعمتیں وہ دائمی ہے دنیا کی نعمتیں فانی آخرت کی نعمتیں دائمی ہمیشہ رہنے والی وہاں فنا کا تو نام ہی نہیں ہے بقا ہی بقا ہے دوام ہی دوام ہے اور تیسری چیز دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر نعمت کے ساتھ دکھ کا پہلو بھی لگا ہوا ہے اللہ اکبر ہر پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت خالص ہو نعمت ہی نعمت ہو اور اس کے ساتھ کوئی دکھ کا پہلو نہ ہو شوہر نعمت ہے لیکن شوہر کی وجہ سے کبھی کچھ خلاف طبیعت معاملات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بیوی بی کو بیوی بی نعمت ہے لیکن ایسی نعمت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خلاف طبیعت معاملہ نہ ہو بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے نعمت ہیں لیکن جب تک برداشت کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو زندگی نہیں گزار سکتے کچھ چیزیں شوہر کے اندر ایسی ہیں خلاف طبیعت بیوی بی کے لیے بہت ساری چیزیں بیوی بی کے اندر ایسی ہیں جو شوہر کے لیے خلاف طبیعت ہے بعض شوہر تو بیچارے ایسے ہیں کہ خون کے گھونٹ پیتے ہیں <laughs> لوگ سمجھ رہے ہیں کیا مزے کی زندگی گزار رہا ہے. اور اگر کسی کی بیوی ظاہری حسن و جمال والی ہوئی تو اس نے سمجھا کہ اس کو تو دنیا ہی میں ہور مل گئی ایش کر رہا ہے لیکن اس سے پوچھو جس نے آٹھ دس سال گزار لیے میاں کیسے گزر رہی ہے اگر حقیقت بتائے تو رو پڑے گا رو پڑے گا اللہ کی قسم بعض اوقات لوگ آتے ہیں تو رو پڑتے ہیں رو پڑتے بعض بیویاں رو پڑتی ہیں ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہر ہی روتے ہوں بعض بیویاں بھی روتی ہیں ایسا ظالم ہے ایسا سخت ہے اور ایسا ستم گھر ہے مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا اولاد نعمت ہے لیکن خالص نعمت ہے اولاد کے لیے کیا کیا دکھ نہیں سہنے پڑتے کیا کیا دکھ نہیں سہنے پڑتے کس کس طریقے سے اولاد نہیں ستاتی بالخصوص آج کے دور کی اولاد کس کس طریقے سے نہیں ستاتی میں تو سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اولاد کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش تم پیدا نہ ہی ہوتے دولت نعمت ہے لیکن خالص نعمت ہے کیا کتنے دکھ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کمانے کے دکھ سنبھال کر رکھنے کے دکھ خرچ کرنے کے دکھ تو یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نیم تھے کلیل آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نعمت فانی اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ زحمت بھی لگی ہوئی لیکن آخرت کی نعمت خالص نعمت ہوگی۔ گئی خالص نعمت کسی پھول کے ساتھ کانٹا نہیں ہے کسی شوہر اور کسی بیوی کے ساتھ کوئی دکھ کا پہلو نہیں ہے وہاں کی خوشی خالص خوشی خالص نعمت اور یہ جو مضمون بیان کیا گیا کل متا دنیا قلیل میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ مضمون دل بٹھا دل میں بٹھا لینا چاہیے ایک مسلمان کو اس لیے کہ ہم دھوکا کھا جاتے ہیں چمک دمک سے روشنیوں سے مال کی ریل پیل سے گاڑیوں سے